بنی اسرونی کم ٹو کم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے شف ادلوم اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی وہ اس قسم کے خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں بڑے بڑے اولیا اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی ان کا دامن گرفتار ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا و ابن جئی نم علی فراؤن سومون کم سوبی ادب ابن اکم و فی دلی کم ام یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو پھر اونیوں کی غلامی سے نجات بخشی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یاد کرو یہاں سے بعد کے کئی رکو تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا اسی لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے اور دوسری طرف یہ اور یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا اس میں خاندان فرائنا اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی آزمائش اس عمر کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نیڈی کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس موجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں وَإِذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرونیوں کو غرقاب کیا وَإذ موسى أربعين ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظَالِمُونَ یاد کرو جب ہم نے موسا کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی یاد کرو جب ہم نے موسا کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیر نمایا سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسا کو اللہ تعالی نے چالیس شب و روز کے لیے کوہتور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں ملاحظہ ہو بائبل کتاب خروج باب چوبیس اکتیس تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا مصر اور کنان میں اس کا عام رواج تھا حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے منجملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا بچڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائبل کتاب فروج باپ 32 میں تفصیل کے ساتھ درج اصون الکم تشفر مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو وہ موسل کی تید الکم تہ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان عطا کی فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے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 رحیم یاد کرو جب موسا یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہٰذا تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لہذا تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گو سالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی وَأَنتُمْ تر یاد کرو جب تم نے موسا سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائکے نے تم کو آ لیا کم امل الم تشکر تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ یہ اشارہ جس واقع کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسا طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ستر نمائندے بھی لے کر آئیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے اس پر اللہ تعالی کا غزب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کے مانند شفاف تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا خروج باب چوبیس آئے دس گیارہ لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے خدا سے ارض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا دیکھو خروج باب تینتیس آئے اٹھارہ تیئیس وہ بل نے المول و میں علئی کمل کلو میں روز ہم <np>. <må> <kav> <Translime> نے تم پر ابر کا سایہ کیا منو سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا یعنی جزیرہ نمایاں سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو اب نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی من اور سلوا وہ قدرتی غذائیں تھی جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو چالیس برس تک مسلسل ملتی رہی من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی اور سلوا۔ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے خدا کی فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے د خلول بے بسو تم لم خر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہت تا تن ہتا تن ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے یہ بستی یہ <سلام> ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل ابھی جزیر نمایۂ سینا ہی میں تھے لہذا اغلب یہ ہے کہ یہ اسی جزیر نما کا کوئی شہر ہوگا مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یرہو کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت بوسا کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور چوبیس ہزار آدمی ہلاک کر دیے یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظلم فاتحوں کی طرح اکرتے ہوئے نہ گھسنا بلکہ خدا ترسو کی طرح من کے سرانہ شان سے داخل ہونا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور حتا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ خدا سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا دوسرے یہ کہ لوت مار اور قتل عام کے وجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا فبدل الذین ظلموا قولا غیر اللذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانو یفسقون مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے